بسم الله لله رب العالم وبحمده والصلاه والسلام على باغي الدين صدق الله وما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شك ان الله سبحان ربي ترفع الجبال يسيون سلام على المرسلين <سلام> الحمدال انسان فطری طور پر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے اگر اس کو الگ رکھا جائے اکیلا رکھا جائے یہ اس کو سجا سکے کسی بندے کو کہیں کہ آپ گھر میں اکیلا رہیں گے وہ کہ جب مجھے ہاؤس ریسٹ کر دیا ہے تو مل جل کر رہنا انسان کی فطرت ہے اب جب مل جل کر رہتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے شریعت نے کہا اگر کوئی برتا کسی کے ساتھ ادا کرے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے شکریہ ادا کرنے میں آج ہی ہے اس لیے اللہ کو یہ پسند ہے شکریہ ادا نہ کرنے میں تقرر ہے اس لیے اللہ ہمارے اوپر اللہ رب ال کی نیمتیں ہم ان کو گننا چاہیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے پرانا نجی میرا طلف راتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں تو باقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر so, لیکن عجیب بات ہے کہ شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں اللہ کرواتے ہیں بخلیل ہو جائے شروع میرے بندوں میں سے تھوڑے یعنی میرا شکر ادا کرتے ہیں شکر ادا کرنے کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کے بندے کو اور زیادہ شکر تم اگر تم میری نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرو گے میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ ادا کروں گا نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو انسان شکر ادا کرتے ہیں اس لیے لکھا ہے شکر قید الموجود بید المحفوظ کہ شکر کے ادا کرنے سے جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ قید شکار ہو جاتی ہے اب وہ نعمت کی ادا کر رہے ہیں اب جو بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں یہ ذمہ میں رکھیے کہ جو پروکار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروکار نعمتیں دینا بھی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب انسان نعمتوں کی نقدی کرتا ہے تو نعمتوں سے معروف کر دیتے حکم میں لکھتے ہیں ملم یا شکریہ جو بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمت واپس لینے کے لیے پیش کر دیتا اللہ نعمت مجھے کوئی ضرورت نہیں ومن شکرہ اور جو اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فقت کئی ادا کئی وہ اس نعمت کو نکیل دار کے اپنے پاس باندھ لیا جاتا ہے نعمت اس کی نظر نہیں جاتی تو نیم تو رکھنے کا بہترین طریقہ اللہ کا شکر ادا ہے کتابوں میں بڑے میاں تھے بہت پسند تھے۔ وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے جو کچھ آپ نے ہے لیے میرے لیے بہت ہے اب میرے حملوں کا کوئی بدلہ دنیا میں مجھے نہ دے مجھے بس آخرت میں دینا جتنا وہ یہ نیت کرتے اتنا دیتے اور ملتا وہ پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے اور نہیں چاہیے اور جتنا وہ کہتے ہیں اور نہیں چاہیے اتنا نعمت اور مل تو ایک دن بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں میری سارے اعمال کا بدلا دنیا میں تو نہیں مل رہا تو رونے بیٹھ گئے لہذا جب میں بار بار کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اور نہیں چاہیے جو کچھ ہے میرے لیے بہت ہے باقی مجھے آخرت میں لینا آپ مجھے دنیا میں کیوں اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بندے میں تجربہ نعمت دیتا ہوں تو ان کا شکر ادا کرتا ہے میرا دستور ہے شکر کرے گا، میں اور نے کا علیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ وعلیہ. تو فرما والدین <سؤال> نہ شکر ادا کرنے میں اور حضرت فرمایا کرتے تھے اے اللہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی میری زبانیں اور اتنی زبانوں سے میں آپ کی تعریفیں کرتا شکر ادا کرتا اور چوبیس گھنٹے کرتا رہتا تو میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا پھر بھی نہیں کر سکتا سچی بات ہے اللہ نے نعمتیں اتنی دیے جن کو ہم گن نہیں سکتے ان شکر کیا ادا کرے گا اگر اللہ تعالی ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے بینائی نہ دیتے ہم انگی ہوتے گویائی نہ دیتے ہم بنگے ہوتے سماعت نہ دیتے ہم گہرے ہوتے اللہ تعالیٰ سر پہ بال نہ دیتے گنجے ہوتے اللہ لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے اللہ تعالیٰ کھانا پینا نہ دیتے ہم بھوکے پیاسے ہوتے اللہ ہمیں علم نہ دیتے ہم ہوتے اللہ ہمیں نہ دیتے ہم ہوتے اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے ہم نا بھی والد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہم بے گھر ہوتے اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم غلیل ہوتے ہیں آج ہم عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس موالہ کا کرم اور احسان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآر میں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے اللَّهُ تھا اور اللہ ایک والوں کی اطمینان دو لفظ استعمال کیے کیا مانا باہر کے دشمن میں ڈر نہیں تھا اطمینان تھا اور اندرونی سمشار بھی نہیں تھا امن بھی تھا قدر بھی نہیں تھی نہ اندر کے دشمن کا خوف نہ باہر کے دشمن کا ڈر قاتل عامل کم یا تی ہر سو ارادت میں کل مکان سبحان اللہ رحمتیں ہم کو چاروں طرف سے رسپتی ہو سبحان اللہ روحانی تھی سبحان اللہ قدرفہ بہا اللہ سُننے لگا کہ نگاہوں کی نش تھی نتیجہ جان نکلا تھا ذا کا اللہ علیہ باسل So, ان کو خوف اور بھوک نقل بنا دیا اس आ... لیے کہ وہ نعمت کی نقدی کرنے والا تو بندہ جب نعمت کی نقد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت نعمتوں کے بارے میں شکر کے بارے میں چند خاص مہارت ہے ذرا توجہ کے ساتھ امید ہے بہت ساری باتیں آپ کہیں گے کہ ہم نے پہلی بند پر سبحان. ایک تو یہ نعمت کوئی تھی اللہ نے ان کو اگر وہ تمہارے گیا نہیں تھا تو خاموش کرو اس کے اوپر اپنے کمنٹ پاس نہ کیجیے اگر کسی بچی کی شادی ہوتی ہے سفر بہت سا مشکل تھا مگر جو اس کو مقدر تھا اس نے اپنی طرف سے دے دیا کم نہ ایک ظخم فرماتے تھے اگر تمہیں کھانے میں مل جائے میں سبزی مل جائے تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کھانے میں صرف سبزی دے دی بلکہ یہ سوچنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس وقت یاد رکھا اللہ کو یاد رہا تو اللہ نے تجھے سبزی مطلب سبزی بھی نہ ملتی تو اس لیے نعمت کو کم نہ سمجھی اللہ نے جو بھی ہے بہت عطا کیا لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس پانچ نئے بندے ہوں بادشاہ گزار کون سی جس بندے کے پاس کھانا پینا ہو گھر ہو بیاس ہو لباس ہو اور سواری ہو پانچ نعمتیں جس بندے کے پاس ہوں گی وہ بندہ سے زندگی ہے گزارا کرے تو ہم میں سے اکثر لوگ پانچوں نعمتوں کی زندگی گزارتے اللہ نے ہمیں کھانا بھی دیا لباس بھی دیا گھر بھی دیا بیوی بھی تھی سواری بھی دی کسی کو گاڑی ملی تو کسی کو سائیکل موٹر ملا کسی کو سائیکل ملا مطلب ہم تو بادشاہ جیسے کی ہیں تو اللہ کا شکر ہی غریب آدمی ہے سردیوں میں, ملتا ہے میں تو مگر اللہ نے ایسا معاملہ کر دیا کہ اللہ کی نقل بادشاہ میں تو ہم میرے وقت بادشاہ میرے وقت بادشاہوں کے <muchan>: بجلی کا بل نوشن ہوتا ہے جو کمرے پر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہا ملتی ہے سہولت آج موجود ہے غریب آدمی کے لیے جو سواری کی سہولت ہے 20 اور تالاب نظر آئے گا یہ اس وقت کے بادشاہ اور مسافر ایسی جی گوانی ہوتی تھی آج کا آرمی ایک دن کے اندر خان اللہ ایک ملک سے چلتا ہے اور so, so, so, so, so, کون سمجھ جناب زیادہ اور شام مڈی دوسرے شہر میں لگتی ہے میں وہاں بیچ دوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے ایک ہزار شام منڈی میں کہا آپ نے ایک ہزار لوٹ خریدی اور हुआ उनका ہوا دو ہزار ہاں میں نے جو مہار ہوتی ہے وہ خاص تھی اور دیکھتے ہوئے میں نے شرم لگایا تھی کہ میں یہ رسی گرے والا نہیں دوں گا تو مجھے ایک ہزار رسی بچ گئی اور ایک رسی ایک رحم کی ہوتی ہے تو ایک ہزار رحم مجھے دکھاؤ گیا کھانا بھی اور پڑا اپنے آگے آگے اور کھانے کا خرچہ نہیں ہونا پڑا تو ایک ہزار دیر مجھے وہ بھی بچ گیا مجھے دو ہزار تیرا پڑھا احترام کریں ان کو یہاں کھانا کھائے تو وہ ہاتھ دھونے سے اپنیوں کو چاٹ لے کو چاٹنے میں کیا ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ نیچے نہیں گرتا نہیں ہوتا بلکہ وہ منہ میں چلا جاتا ہے استعمال ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی دوست حکیم صاحب وہ منع کرتے تھے کہتے تھے ہمت کے بارے سے کھانے کے اوپر پانی لگیے کھانے سے پہلے پانی ہے हैं जवाब दिया मैं खाना खाता हूँ तो मेरे नामों में छोड़े खाने के, थाने के میں پانی پی لیتا ہوں پانی نواب آ گیا کافی دیر بیٹھ کے مجھے مگر روز ذرا سب تھا جب تو کو ہاتھ سے پھنستی اور نیچے کی گئی فرش کے فرش کے اوپر لوٹی تھی نواب صاحب نے اپنے بیوٹے سے میں نے میں تطریقہ ہے کبھی نہیں دیکھئی حضرت مٹیوں کا اکلا ہے وہ بوٹن کو اکھایا اور اس کو اکھا کے انہوں نے کے باتے سے دھوئی گیا اچھی طرح جو بوٹن کو اکلا دیتی وہ پھرکو ساف ہو گئی اور ان کے بعد انہوں نے وہ بوٹن کو اکھا تو حضرت کھانے اس نواب سے اکھایا کہ یہ بوٹن انہلا کا حلق ہے اس کو جوٹے سے دون نہیں پھینکے اس کو آپ دھو کے کھا سکتے تھے اگر نعمت کی قدر ہوتی سبحان اللہ آپ کے برفیا دار کی پلاسٹک کے دستخان ہوتے ہیں اس کے اوپر دہی کے ڈبے پکڑے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں پھل پڑے ہوتے ہیں روٹیاں اور باقی چیزیں پھیل ہوتی ہیں سب وہ بچی ہوئی چیزوں کو پہلے نہیں سپیٹتے اٹھا لیا جاتا اور نئے لپیٹ کے پھینک دیا جاتا اسی میں کھجورے لپیٹ دیتے ہیں رقبی لپیٹ دیتے ہیں اور اللہ کی نعموں کو اٹھا کے وہ کر کے تو یہ نیم ابھی نہ کتابوں میں لکھے ایک سوار جا رہا تھا اور ڈالا تو وہ اس کے دان سے ٹکرا کے نیچے گر آیا اس نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا گھوڑے سے نیچے اترا اور دانا نیچے گرا تھا اس کو اٹھا کے کھا دیا جب اس نے اللہ نے ہمارے سالیہ کرتے جب اللہ نے ہمیں نیم کی ہمارا حق ہے سارے لوگوں نے تقسیم کیا ہوا تھا مرد عبادت کرے گا عورت عبادت کرے گی اس وقت میں بار عبادت کرے گا عت نہیں ہوتا ہے عبادت کر رہا ہو تاکہ تعالیٰ کی اور so so ایک بات یہ ہے کہ نیمتوں کی خوبصورت ہم اللہ تعالی کی نیمتی ادا کرنے میں بہت کچھ جانتا ہوں اللہ نے اتنا خراب دیا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے علاوہ چالیس تم چالیس گھروں کا کھانا زمین لے لو تم ان کو بھی دے سکتے ہو اور پوچھنے پہ اللہ کی تعریف نہیں کر سکے بہت گزارا ہے میں نے کہا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ اتنا ملنے کے باوجود تو افیو نہیں ہوئی کہ تاریخ کر ہے اور نیمتوں کو اللہ کی طرح منظور کرے جو ہے وہ کو اپنی طرح منظور کر ہے اس کے ساتھ یہ سمجھے کہ ایک نوجوان بچہ نوکری لینے کے لیے گیا انٹرویو دینے نوکری مل گئی بتا دو میں نے سارا کچھ میرا اپنا کمال تھا اور امی پھر اس نے جواب آفر کر کے مجھے نوکری مل گئی اب اگر بیٹا کیا منا امی نوکری نہیں ملی بیٹا کیوں کی مرضی ملی تھی تو اللہ کی مرضی تھی مرضی یاد نہیں کہا میں نے جواب دیا میں نے یہ سوچا میں نے کرتا ہے بندہ جب نعمت ملتی ہے اور جب معلوم ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ دے دے تو انسان واقعی ہے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے اب ایک اہم سوال ہے کہ ہمیں کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے بعض بار انسان نعمت کو احساس ہی نہیں کرتا کہ یہ نعمت ہے جب احساس کہیں کہ یہ نعمت ہے تو شکر کیسے ادا کرے گا ہمارے پاس ایک دوست ہیں ڈاکٹر نیو یارک میں رہتے ہیں مہمان آئے محنے محنے میں نے کھانا کھلایا اور دیوار کے ساتھ ایسی بوٹ لگا کے بیٹھ کے اور رکھنے میں نے فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا اور آپ کو لے کے اپنے ساتھ فجر کی مسجد جاؤں گا کہ بہت اچھا نمازی ہار میں نماز لیے پہنچا تو وہ اسی بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ دیکھ لگی, لگی ہوئی ہے اس طرح بیٹھے ہوئے تو میں نے آپ سوئے نہیں لے رات کو یا آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے دوسری طرف نکلنے نہیں دیتا ہے کہ میرا وہ لیک ہو گیا ہے. اب میں جب لیٹ کے سوتا ہوں نا تو मेरे اتنے سال سے لیٹ کے نہیں سوچ سکا صرف بیٹھ نہیں سب آزاد روست ادا کروائے ہم اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں الہ آپ تو چہرے کے اوپر چمک تھی نور نظر آ رہا تھا نوجوان تھا حافظ قرآن تھا تو میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب کیسے آنا ہوا تو مجھے کہتے کہ حضرت آج میں آج سے ایک خاص دعا کروانے کے لیے آیا ہو جب یہ الفاظ کیا نا سا دعا کروانے کے لیے آیا ہو تو میں نے ججمنٹ کی, چہرے کو دیکھ کے اس کی, کی کہ شاید کسی کو نوکری بھی مل گئی شادی ہو جائے تو میں نے دو آسوس کے اوپر نہیں آیا میں یہ دعا کہ جس کو میں اپنی اما کہ मैं आज چار سو سا سال بہت ٹائم ہوتا ہے ہمارے تو زندگی سا کی کی. میں, میں مجھے موت آبول کر لی اور سجدے میں اس کی روح نکل گئی اس کی روح اللہ کے سامنے پیش کی گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ <سؤال> نے فرمایا میرے فضل کی وجہ سے جتنی میری عبادت کی نوجوان بچے اور بچیاں بہت زیادہ لگ رہی ہیں تو گھاس وغیرہ بہت رکھی ہے سڑک کے ساتھ سب دور ہے تو جب مغرب کے بعد میں نے نوجوان بچے بچیوں کو نرگے پہنچتے دیکھا تو میرے ساتھ مفتی صاحب سے حضرت یہ بگلا دیش ہے یہ پاکستان نہیں ہے میں نے پوچھا کیا مت کرنے کا حضرت اس ملک میں کتنے لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ان کی موت آ جاتی ہے زندگی اپنے قوم میں جوتا پہننے کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اتنی غذبت ہے ساری زندگی جوتا پہننے کا ہم موقع نہیں ملتا ہمیں اس کو پیسہ جوتا پہننے کی فرمائی یہ بھی آپ کی بڑی نعمت ہے ہم اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتے لیں پھر اللہ تعالی نے بیوی ادا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم لوگ ہوں گے جو بیوی کے ملنے پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. تو اکثر کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی پٹھان بھائی تھے کے. تو ان کو لے جایا گیا شیتان کو کنگری مارنے کے لیے انہوں نے سات کایا مارلی تھی تین مار اور چار اپنے پاس رکھ لی تو کسی نے کہا کہ آپ نے سات پوری نہیں میں ماری کے شیطان کو مار دی ہے اور باقی اس کی ایک بہن میرے گھر میں رہتی ہے اس اور جا کے پھر کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں کو نہیں ملتی وہ حسرت کی زندگی گزارے ہوتے ہیں ہمیں اللہ کا کہ ہمارے پر اللہ کا فضل ہے احسان ہے ہم اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں پھر سوارت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں ایک آدمی کو سائیکل ملے اللہ کا شکر ادا کرے موٹر سائیکل ملے شکر ادا کرے گا لے شکر ادا کرے اور بڑی گاڑی ملے اور اللہ کا شکر ادا کرے بے نلازم نلازم نا سواری آفیت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے جب انسان کی زندگی میں سب کام ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہوں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مصیبت نہ ہو تو یہ سارے معاملات کا ٹھیک ٹھیک چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہے فیکٹری میں جب مشین چل رہی ہوتی ہے اور پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس کا سپروائزر ہے نا وہ کر رہا ہے اگر وہ نگرانی نہ کرتا مشین میں خرابی آتی تو آتی تو جب ہماری زندگی میں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے بیوی سے لڑائی نہیں ہوتی بچے نافرمانی نہ نہیں ہوتی que te digo تو چلو ان کو دینے کو دل کرتا ہے اور کئی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں مگر وہ بھی مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دینے کو دل نہیں چاہتا خیالات ہے <سؤال> دیں گے تو ان کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی اور ہم ان کی شریک ہوں گے جب تھی یہ سوال پوچھا تو حضرت دیکھا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے جو کچھ دیا ہے کیا تم اس کے مستحق تھے جب حضرت یہ فرمایا, جب تم مستقب نہیں تھے اکلی بندے ہوتے ہیں تحقیقی جواب ملنا چاہیے پیار سے فرمایا کہ تو مجھے مارنے والا رن بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ تندے کو ٹیبل کے حصل بھی تو بٹھا سکتے ہیں نا جو دینے والے جبایا گیا تو بیوی نے پوچھا اگر آپ تو میں ایک روٹی کو دیا وہ لگے دستکان <&تلاع> <تو> <&تلاع> <&تلاع> <&تلاع> بیوی تمہیں روشنے کے گئی اس دیکھا تمہیں کیا ہو گیا اس کہ جب میں اس فکیل کو روٹی دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ I'm okay. ہزار ہوگا اور چھ سو کروڑ روپیہ موجود ہوں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بھی سائے کر کے ایک دوسرے سے روٹی کے لیے مانتا تو دیکھتے رہتے انسان ہاں میں منظر کوئی مدرسہ بنواتا ہے امداد کرتا ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ پر احسان ملتا ہے ہم یہ کام کرنے والے منتان اے دو تو اللہ اگر کسی کو خدمت کے لیے قبول کر لے تو اللہ کا شکر کوئی بتا یتی کا پالن کرتا ہے کوئی مسافر خانہ بنواتا ہے کوئی حادث مند کی مدد کرتا ہے اللہ کا شکر ادا ہیں کہ میں اپنی اور دنیا ادا کرے آپ نے اپنے گھر بلایا میں تو اس کا قابل نہ تھا Vamos saber se é